له ربنا حمد امام جب سمع اللہ علیہ کہے گا تو اس کے بعد کیا امام بھی ربانہ لقل ہم کہے گا یا نہیں صرف اور صرف مختلف ربانہ نقل کہے گا اس حوالے سے یہ باب ہے یعنی امام سمی اللہ حمدہ کہے گا اس پر بھی سب کا اتفاق ہے اور مختلف ربانہ نقل حمد کہے گا اس میں بھی اتفاق ہے آیا امام کو بھی رب القلحمد کہنا ہے یا نہیں والے سے اختلاف ہے اور اس میں آئمہ کا اختلاف دو مذہب ہیں یہی ہے باب نام کہاویل ہے بابل امام بابن بھی کہہ سکتے ہو بابم کہیں گے تو اللہ حمدہ بادا ربنا الحمد امام جسر اللہ من جب سمع اللہ من حامدہ کہے گا کیا کہ اس کے لیے مناسب ہے درست ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے بابر بنا والا الحمد بھی یہ درست نہیں ہے اس حوالے سے دو مظاہر ہیں یہی ہے بابر امام بھی کہہ سکتے ہو بابم کہیں گے تو سن اللہ علیہ حامدہ کہے گا تو کہ کیا اس کے لیے مناسب ہے درست ہے اس کے لیے کہ وہ اس کے باغ ابانا والا کلحم بھی کہے یہ درست نہیں ہے اس حوالے سے دو مذاہب ہیں <تصفح> پہلا مذہب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ امام مالک سفیہ نصوری امام اوزائی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن الرحم اللہ علیہ <تصفح> امام صرف اور صرف سمیع اللہ حامدہ کہے گا ربنا و رب الحم نہیں کہے گا ٹھیک <تصفح> ہے اور اس کے لیے کہنا درست نہیں اور مختری صرف اور صرف رب نقل ہم کہے گا سمع اللہ نہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ تقسیم ہے کہ امام سے سمی اللہ حمد کہنا ہے اور دوسری جانے امام شابی رحمتہ اللہ علیہ اور امام محمد بھی خودی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقبل یہ ہے اور اسی طریقے سے اصحاب اسحاف محمد ابن شیم وغیرہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ امام سمیہ اللہ علیہ منحمیزہ بھی کہے گا اور رب بنا لک الحمد بھی کہے گا یعنی دونوں کہے گا سمع اللہ علیہ منحمدہ بھی اور رب بنا ربن الحمد بھی جبکہ مختلف صرف اور صرف رب بنا لک الحمد کہے گا اب بات کے شروع میں جو احاطی ذکر کی ہیں وہ مستقر ہیں فرید اول کی جس میں دوستہ اکرام رضمان کے ساتھ روایات آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو صرف سمع اللہ کرم نہیں کہنا دیکھیے ذرا رحمت اللہ کا فتوا ہے دونوں کہنا ہے صاحب رحمت اللہ کو قال اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لا كبر اسلامه وقد بال غير راك فقام يتسجد الى ان تسجد غير قابل سمح الله بمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك ربنانا ولك الحمد يسمع يسمع الله لكم يسمع الله لكم ان الله والله تعالى على نبيي سمع الله من حمده نماز پی اور جب امام تک تم بھی کرو اور جب وہ صحیح کرے تم بھی صحیح کرو لیکن کہا کہ جب امام کہے ہے تمہیں اللہ علیہ تم کہو اب واہر اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ تبارک نے فرمایا ہے اللہ علمان حمد. اللہ علمان اس کی جس نے اس کی تعریف کی اب اس میں وہ ہے کہ جب امام سمے اللہ علیہ کہے تو تم کیا کرو رب اللہ کلحم کو یعنی امام کے بارے میں نہیں کہا رب اللہ کل ہم کہے وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا امرؤ قال حدثنا سعيد مؤمن قال حدثنا سعيد بن ابي عبده عن قتاده ذكر ابن اسحاق بن مثله وبه قال حدثنا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن يعمر عن عات قال سمعنا داود بن ابي الله تعالى عنه اسمه صحابي عن رسول الله صلى غير ان لم يذكر قوله الله يسمع الله ولا يسمع الا ربهم كثير التسليكر نہیں ہے ایک قال حدثنا سعيد بن عمر بن الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم مثل و هي قال حدثنا عمرو مرزوق قال حدثنا قاسم قال حدثنا الحسين وخبيب بن قال حدثنا وريف عن مصعب عن مصفر محمد القرشي عن أبي صالح ان ابي فراس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وريف قال حدثنا ابن صالح قرنه انه حدثنا من عن ابي صالح ان ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله بن احمد ربنا لك الحمد فإنه من وافر طول صور الملائكه يرسل لهم مزید کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم تو تم کیا کرو اس لیے کہ جس کا یہاں فرشتوں کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اب امام آپ صلیم کا یہ جب امام کے اللہ <سؤال> صرف امام کہے گا گا اور صرف مختلف ابو ہیں مسئل تو اس میں مخالفت کی ہے دوسرے حضرات نے بلیقول امام و سم اللہ علیہ محمد وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے سمع اللہ متحمد اور مختلف بنا والا کلحم کہے گا خاص وطن صرف اور صرف بقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فریش اول کی دلیل کا جواب دیتے ہیں فریش اول کی دلیل کا جواب کیا ہے اول کی دلیل کا جواب دیتے ہیں آپ نے جو دلیل پیش کی ہے امام اللہ تم ربانہ کلحم کو کہتے ہیں کہ اس میں کہیں پر بھی یہ تو کہیں, سے یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ایمان صرف اور صرف کیا کہے گا اللہ کہ ربان اللہ کلخم اس کے لیے منع ہے یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا اگر بات ایسی ہے کہ ربان الہم صرف اور صرف مقتدی کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے درست نہیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا اتفاق ہے اور آپ بھی مانتے ہیں, یعنی قبل کو کر کے کہتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں کہ منفرد آدمی جب اکیلا تنہا نماز پر رہا ہو تو وہ رب بنا لم بھی, کہتا ہے, اور ربنا بھی کہتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رب بنا لقل ہم صرف اور صرف مختری کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختری کے علاوہ کے لیے بھی کیا ہے جائز ہے رب بنا لگ تو جب ایک ہی بات ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس منفرد کے لیے منع نہیں ہے تو امام کے لیے بھی منع نہیں ہے صرف اور صرف یہاں پر یہ کہ امام جب یہ کہے تو تم یہ کہو اس سے امام کے لیے ربانہ لگانا ممانعت ثابت نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ جیسے آگے آپ چل کر پڑھیں گے نظر تحریر کے اندر اپنی کے اندر بھی کہ امام کے جو بھی افعال ہیں نماز کے اندر امام کا جو طریقہ ہے نماز کا وہ بالکل وہی والا ہے جو منفرد کی نماز کا طریقہ ہے یعنی جو جو افعال منفرد پر انجام دیتا ہے امام بھی وہی افعال پر انجام دیتا ہے البتہ مقتبی کے لیے احکام کیا ہیں مختلف ہیں اس کا تقاضہ بھی یہ ہے جیسے آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو امام کے لیے جس طرح منفرد کے لیے رب نال ہم کہنا منع نہیں ہے تو امام کے لیے بھی منع نہیں البتہ رہی بات مختلف کی تو مختلف کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علام کے دلیل نہیں ہے رب اللہ کرے گا اس طرح وہ کوئی نہیں کہ اگر بات اس طرح ربانا کلخم صرف مختری کہے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں کہے گا لگتا مل سب تو پھر محنت ہو جائے گا کہ اس کو وہ شخص کہ مختری نہیں ہے فقد رہی نہ دیکھا آپ کو بھی تو اس میں آپ سب کا اجماع ہے آپ سب جمع ہے ان المسلی وقد ہو کہ اکیلا نماز پڑھنے والا یقول کیا کہے گا لہٰذا جب وہ شخص جو اکیلا نماز پڑھتا ہے وہ جب سمحمد کہے گا مختبی وہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقول ہم نے ذکر کیا اس میں اس کی ندیبی نہیں ہے کارن امام تو امام بھی ایسے ہی امام سمے اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ربنا بھی کہے گا ربنا رب اللہ کل کہ نہیں ہے جس کیا قائم ہے کہ رب ہم امام بیمبر ایک حجی اللہ یہاں سے مجمعی سے منقول روایات آپ کے سامنے آ رہی ہے مختلف سرحدوں کے ساتھ جن کا پتا یہ چلتا ہے کہ امام آپ کے لیے تعریف ہے من زمین و عطمان کا جو کا ہیں وہ بھی بھر کر وہ آپ کی ساری کی ساری تاریخ ہیں ہم نے ما حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا اسمع بن اسحون الحسن عن ايذنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا قال حدثنا عبد قال حدثنا قال قرنی ابو قال سمعت <سؤال> ابن ابي او فی حدثنا علی وقال حدثنا مالك وعليكم ورحمه الله قال حدثنا الله بن يسد قدم يشكي وقال سعيد بن سعيد بن عبد العزيز اعتنخي اعتنجي الجن كذا خاطر اعتنخي على عاتيه من بيت الكلاعي عن قزعه عن قزعه بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم ج وزاد سند میں کچھ اضافہ ہے اللہ کی روایت, میں بخیر روایت تو پہلے کی طرح ہی ہے لیکن اضافہ کیا ہے اس میں اضافہ یہ فرمایا کہ تاریخوں والے اور جزر کی والے احق کو زیادہ حقدار ہے وہ جو آپ عطا کریں اس کو, کو کوئی روکنے والا نہیں اس میں کوئی نظہ ڈالنے والا نہیں بلائن جد اور نفع نہیں دینے والا نصیب والا مینکل جد سے کسی کا نصیب کو اگر جج سے مینشن جج یعنی آپ اگر آپ کے مقابلے میں کوئی اگر نصیب والا ہے تو اس کا نصیب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا وقال حدثنا ابن داود وقال حدثنا سيل من سليمان شريك عن عامر كان ابي عمرو وهو المنبهي عن ابي جحيفه قال ذكرت الجدود عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الجد جدا الجدود قرره ذكريه ذكرت الجدود عند النبي فقال بعض القوم جد فلان في الكيل وقال بعض في الخيل نبی فرافار کے بارے میں فی الحیل گوڑوں کے بارے میں ہیں کہ جب آپ پڑھنے کے لیے جس کو عطا کریں کوئی روکنے والا نہیں بلا منع آتا اور جس سے آپ منا کرنے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں پلا آپ یہ جو گزشتہ روایات گزری ہیں حضرت نے لیکن ان روایات کے اندر یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے پاس ربنا کر الحمد کہا اس حالت میں کہا ہے کہ جب آپ امام تھے یہ کہیں پر بھی ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو یہی یہ طرف کا رجحان ہو سکتا ہے فلی سارے امام من تو اس حوالے سے کسی بھی اس طرح کی کوئی دلیل نہیں بنتی کہ امام تھے یا منفرد تھے کہیں پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے اتنی بات ثابت ہے کہے گا رب بنا الحم بھی کہے گا اس کے بعد ہی فرماتے ہیں ہم تفصیل کرتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ میں جس حالت میں آپ صل صلی اللہ علیہ کرتے ہیں ان دونوں یہ سب کی بات ہے کہ جب آپ قروت نازلہ پڑھتے تھے مکہ میں تھے تو ان کی نجات کے لیے حدیث کا ذکر کی اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو اس وقت کی بات تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قروط نازلہ پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ نے قروت نازلہ چھوڑ دی تو ممکن ہے کہ یہ جو ربا کل کہنا ہے یہ بھی کیا کر دیا ہو چھوڑ دیا ہو ٹھیک ہے یہاں سنن سے شبہ ذکر کرتے ہیں تو یہ تو ہے تم سارا پھر آپ نے سمجھ میں آ رہا ہے تو فرضانہ کرنا کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس روایت کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی روایات ہیں کہ جن میں اس طرح کی کوئی بات ملتی ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے چھوڑنے کے بعد بھی اس کو جاری رکھا ہو اور آپ حالت امامت میں ہوں اس کے بعد پھر آپ کے سامنے روایات آ رہی ہیں ان اللہ اس کے بعد اس کا ترجمہ ہلکی طرح چاہیے کرنا یہ مکمل کرنے کو سامان کرتے رکھیں السلام علیکم و رحمت اللہ و